إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمے ہیں اور ہمارے ہی ہاتھ میں ہیں آخرت اور دنیا میں نے تو تمہیں شولے مارتی ہوئی آنکھ سے ڈرایا ہے جس میں صرف وہ بدبخت تر لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے مو پھیر لیا ہے اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو پرہیزگار ہوگا جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہوگا کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلندی کی رضا مطلوب ہوتی ہے یقیناً وہ اللہ تعالی بھی عنقریب رضامند ہو جائیں گے سامعین اب نایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے والموں کا انجام یعنی حلال و حرام کا ظاہر کر دینا ہمارے ذمے ہے یہ بھی مانے ہیں کہ جو ہدایت پر چلا وہ یقینا ہم تک پہنچ جائے گا جیسے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وہ اللہ قصد الصبیل آخرت اور دنیا کی ملکیت ہماری ہی ہے میں نے بھڑکتی ہوئی آگ سے تمہیں ہوشیار کر دیا ہے مسرد احمد میں ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خطبے کی حالت میں سنا ہے کہ آپ بہت بلند آواز سے فرما رہے تھے یہاں تک کہ اس جگہ سے بازار تک آواز پہنچے اور بار بار فرماتے جاتے تھے لوگو میں تمہیں جہنم کی آنکھ سے ڈرا چکا لوگو میں تمہیں جہنم کی آنکھ سے ڈرا رہا ہوں بار بار یہ فرما رہے تھے یہاں تک کہ چادر مبارک کندھوں سے سرک کر پیروں میں گر پڑی صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جس کے دونوں تلووں تلے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جس سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہلکے عذاب والا جہنمی وہ ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور دونوں تسمے آنکھ کے ہوں گے جن سے اس کا دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہنڈیا میں خود بدی آ رہی ہو باوجود یہ کہ سب سے ہلکے آداب والا یہی ہے لیکن اس کے خیال میں اس سے زیادہ عذاب والا کوئی نہ ہوگا اس جہنم میں صرف وہی لوگ گھیر گھار کر بدترین عذاب کیے جائیں گے جو بد بختر ہوں جن کے دل میں تکذیب ہو اور جسم سے اسلام پر عمل نہ ہو مسرد احمد کی حدیث میں ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو انکار کریں لوگوں نے پوچھا انکاری کون ہے فرمایا جو میری اطاعت کرے وہ جنت میں گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جہنم سے دوری اسے ہوگی جو تقوا شعار پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا ہو جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے تاکہ خود بھی پاک ہو جائے اور اپنی چیزوں کو بھی پاک کر لے اور دین دنیا میں پاکیزگی حاصل کر لے یہ اس لیے کہ کسی کے ساتھ سلوک نہیں کرتا کہ اس کا بھی کوئی احسان اس پر ہے بلکہ اس لیے کہ آخرت میں جنت لے لے اور وہاں اللہ تعالی کے بزرگ کو برتر خوبصورت چہرے کا دیدار اور اللہ کی خوشی نصیب ہو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد بالیقین ایسی پاک صفتوں والا شخص راضی ہو جائے گا فدائل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عن کی فضیلت کے بارے میں اتری ہیں یہاں تک کہ بعض مفسرین نے تو اس پر اجمان نقل کیا ہے بے شک صدیق اکبر رضی اللہ عن اس میں داخل ہیں اور اس کے عموم میں ساری امت سے پہلے ہیں گو الفاظ آیت کے عام ہیں لیکن آپ سب سے اول اس کے مصداق ہیں ان تمام اوصاف میں اور کل کی کل نیکیوں میں سب سے پہلے اور سب سے آگے اور سب سے بڑے چڑھے آپ ہی تھے آپ صدیق تھے پرہیزگار تھے سخی تھے اپنے مالوں کو اپنے مولا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور رسوس صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد میں دل کھول کر خرچ کرتے رہتے تھے ہر ایک کے ساتھ احسان و سلوک کرتے کسی دنیاوی فائدے کی چاہت پر نہیں کسی کے احسان کے بدلے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالی کی مرضی اور اللہ کے خوبصورت اور بزرگ و برتر چہرے کے دیدار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے لیے جتنے لوگ تھے خواہ بڑے ہوں خواہ چھوٹے سب کے سب پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے احسانات کے بار تھے یہاں تک کہ عروا بن مسعود جو قبیل ثقیف کا سردار تھا سلہدیبیہ کے موقع پر جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹا ڈپٹا اور دو باتیں سنائیں تو اس نے کہا کہ اگر آپ کے احسان مجھ پر نہ ہوتے جس کا بدلہ میں نہیں دے سکا تو میں آپ کو ضرور جواب دیتا پس جب کہ عرب کے سردار اور قبائل عرب کے بادشاہ کے اوپر آپ کے اس قدر احسان تھے کہ وہ سر نہیں اٹھا سکتا تھا تو بھلا اور تو کہاں اسی لیے یہاں بھی فرمایا گیا کہ کسی کے احسان کا بدلہ انہیں دینا نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار اور خوشی مطلوب ہے بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص جوڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اسے جنت کے داروغے پکاریں گے کہ اللہ کے بندے ادھر سے آؤ یہ دروازہ سب سے اچھا ہے تو وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضرورت تو ایسی نہیں لیکن فرمائیے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو سامعین الحمد للہ صورت کی تفسیر مکمل ہوئی